نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین حسف معمول آج اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد بابول مدینہ کے وقت کے مطابق آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت اور اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سلسلے میں آپ ٹریڈ سے متعلق کاروبار سے متعلق مالی معاملات سے متعلق سوالات کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے جو پیچیدیاں پائی جاتی ہوں جو ابہام ہو جو مشکلات آپ کے ذہن میں آتی ہوں یا آپ کو نظر آتی ہوں اور اس پہ آپ شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہوں تو ہمارے سلسلے میں آپ کالز کر سکتے ہیں واٹس اپ کر سکتے ہیں اور ان از وجل ہماری نیت ہے کہ ممکنہ صورت میں اس کو شامل سلسلہ بھی کریں گے اور کیونکہ ہمارے ساتھ مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدع ذلا علی تو انشاءاللہ عزوجل شاء کی قول بھی لیں گے اور اس کو سلسلے میں شامل بھی کریں گے اور مفتی صاحب سے شرعی رہنمائی لے کر اب تک بڑھائیں گے بھی نبی کریم علی سلاۃ وسلام پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث کریمہ میں آئے ہیں چنانچہ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاع فرمایا مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کہ مجھ پر تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے سلو الحدیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفتی صاحب کی طرف چلیں گے اور تمہیدی کلمات بھی لیں گے لیکن ساتھ میں میں ایک سوال بھی رکھوں گا مطلب ہم اگر کنٹینیو کنٹینیوٹی برقرار رکھتے ہوئے میں چلوں تو پچھلے جب ہم نے سلسلہ کیا تھا تو مداربت سے ریلیٹڈ سوال کیا تھا کہ مداربت کیا ہے اور اس کے بنیادی خد و خال کیا ہیں تو اگر آج ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ شرکت کیا ہے کچھ تو آپ نے اس میں ڈفرینس بیان کیا تھا کہ مداربت تو شرکت میں ڈیفرنس کیا ہے لیکن اگر آج ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ شرکت کیا ہے اور اس کے بنیادی بالکل بنیادی خدوخال کیا ہیں والسلام علی سید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرکت کی تین اقسام ہیں ایک شرکت وہ ہوتی ہے جو دو افراد پیسے ملا کر کرتے ہیں شرکت کی دوسری قسم وہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی پیسے نہیں ملاتا بلکہ دونوں ہنرمند افراد ہوتے ہیں مارکیٹ کا کام جانتے ہیں اور دونوں بیٹھ جاتے ہیں برابری کی بنیاد پر کہ مثال کے طور پر دو درزی ہیں دونوں کو کپڑا سینا آتا ہے اور دونوں جو ہے وہ بیٹھ گئے کہ جناب ٹھیک ہے گاہک آئیں گے اور ہم کپڑا سیتے رہیں گے دونوں نے مل کے ایک کام شروع کر دیا تو یہ بھی شرکت کی جو ہے وہ ایک صورت ہوتی ہے جسے شرکت بالعمل عمل کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر دو انجینئر مل جائیں وہ ایک فرم کھول لیں کہ دونوں کو کام آتا ہے لوگوں کے نقشے آئیں گے اس کو یہ دیکھیں گے آ, یا دو جو ہے وہ آرکیٹیک مل جائیں یا دو جو ہے ڈاکٹر مل جائیں وہ مل کے کلینک کھول لیں تو شرکت بالعمل عمل عمل کی بنیاد پر شراکت داری جہاں کی جائے اسے شرکت بالعمل عمل کہتے ہیں آ, اس میں اتنا ضرور ہے کہ اوزار وغیرہ اور جو اکوپمنٹ ہے یا آفیس کی جو ڈیکوریشن ہے اس کے لیے کم از کم ضرور کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت خرچہ کرنا پڑے گا لیکن یہ خرچہ کاروبار چلانے کے لئے نہیں ہوگا تو وہ ہوتا نا مال ڈالا اور اس سے کاروبار لے کر چلنا ہے اور پیسے سے ہی کام آگے چلتا ہے شرکت بال عمل میں یہ نہیں ہوتا تیسری صورت شرکت کی یہ ہے کہ دو افراد جو ہیں وہ ان کی مارکیٹ کے اندر جان پہچان ہے ان کی مارکیٹ کے اندر ایک ایک اپنی ایک ساتھ ہے نا ساخ ہے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے مارکیٹ سے ادھار مال پکڑیں گے ادھار بیچیں گے تو اس بنیاد پر جو وہ کام شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی شرکت کی ایک صورت ہے اب شرکت کی پہلی قسم جس میں دو افراد پیسے ملا کر کام شروع کرتے ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک شرکت عقد اور ایک ہے شرکت اے ملک شرکت عقب جو ہے وہ یہ ہوتا ہے یا یہ ہوتی ہے کہ دو افراد اس بنیاد پر پیسے ملاتے ہیں کہ یہ جو پیسے ہیں یہ پیسے ملا کر اس سے کاروبار آگے چلے گا پھر اس پیسوں سے جو ہے وہ لین دین ہوتی رہے گی اور معاملہ بڑھتا رہے گا ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک سودے تک یہ کام محدود ہو تو اسے شرکت عقد یا ایگریمنٹ بیس شرکت کہتے ہیں شرکت کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ دونوں دو افراد پیسے ملائیں اور پیسے ملا کر کوئی ملکیت خریدیں تو اس کے اندر جو ہے نا وہ سودا مقصود نہیں ہوتا کہ بھائی کنٹینیو ایک سودا ہوتا رہے گا یہ نہیں ہوتا اور ضروری نہیں کہ جس چیز کو خریدا ہے اس کو بیچا بھی جائے مثال کے طور پر دو بھائی ہیں وہ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں دونوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا اپنا گھر خرید سکیں دونوں افراد مل کر مشترکہ گھر خرید لیتے ہیں اس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ شرکتیں ملک کی ایک قسم ہے تو جس کے جتنے پیسے ہوں گے اس گھر کے اندر اس کا اتنا ہی شیئر ہوگا اور کل کو اگر یہ گھر بکتا ہے تو ہر ایک اپنے شیئر کے مطابق نفع لے گا شرکت کی یہ دوسری قسم ہے اسے شرکتیں ملک کہتے ہیں تو جہاں دونوں افراد پیسے ملائیں تو دو صورتیں بنیں گی ایک شرکت ملک ایک شرکت عقد شرکت ملک جو ہے بڑا سمپل معاملہ ہے اتنا اس میں پیچیدگی نہیں ہوتی اور شرکت عقد جو ہے وہاں پیچیدگی ہوتی ہے وہاں جو ہے دونوں مل کر کاروبار کی کاروبار پر اتفاق کریں گے کاروبار کس قسم کا ہوگا یہ اتفاق کریں گے کہ نفع کا ریشو کیا ہوگا یہ اتفاق کریں گے کہ پیسے جو ہے وہ کتنے ملائے جائیں گے کون کتنے پیسے دے گا مختلف کیپٹل جو ہے اس کا تناسب کیا ہوگا پھر یہ طے کریں گے کہ کاروبار جب ختم ہوگا تو اس کی پھر نوعیت کیا ہوگی کس طرح ہوگی تاکہ کسی قسم کے تنازع کا معاملہ پیدا نہ ہو تو زیادہ تر جو لوگ ہیں پارٹنرشپ جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ شرکت یاقت میں ہی کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ کچھ بنیادی خدو خال مفتی صاحب پتا چلے لیکن جب تفصیلات میں جائیں گے تو چیپٹرس یا والیمز کا وہ ہے تعارف ہے ٹھیک ہے تعارف ایک چیپٹر یہ ہے ٹھیک ہے اب اس چیپٹر کا جو کنٹینٹ ہے جدا بات ہے ٹھیک ہے اور یہ تو کم از کم پتہ چل گیا کہ جسے ہم تو صرف مفت شرکت ہی کہہ دیتے ہیں اب شرکت کے اندر بھی اس کی اقسام ہے پھر ان کی اقسام کی اقسام ہے باہر آپ کی قود ہیں وہ شامل سلسلہ کرتے ہیں اور مفتی صاحب کی طرف بڑھاتے ہیں سرحیح رہنمائی بھی لیتے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ لانچ کا ایک کاروبار چل رہا تھا کشتی کا اس وقت اس لانچ کی قیمت تھی بیس لاکھ روپے تو ہمارا ایک دوست تھا اس نے اس لانچ کے اندر شرکت کرنا چاہیے اور اس کے مالک کو جو ہے وہ چار لاکھ روپے دیے اور چار لاکھ روپے دینے کے بعد وہ خود تو کسی کام میں شریک نہیں ہوا اور پھر یوں ہوا کہ جو اس لانچ کا مالک تھا وہ کاروبار کو آگے بڑھائے بغیر ہی کہیں چلا گیا تھا اب وہ کچھ عرصے کے بعد جب وہ واپس آیا ہے تو اب وہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے لانچ نہیں چلانی میں نے یہ کاروبار نہیں کرنا لہذا تم ایسا کرو کہ اس لانچ کو بیچو اور اپنی قیمت وصول کر لو لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب پیسے دیے تھے اس وقت اس لانچ کی قیمت تھی بیس لاکھ روپے اور اب جب اس لانچ کو بیچ رہے ہیں تو قیمت हुँ. ہے اس کی بارہ لاکھ روپئے تو اب سوال یہ ہے کہ رقم کی واپسی کا شرعی طریقہ کار کیا ہوگا مہربانی فرما کر شرع رہنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطافر ٹھیک ہے جی جی مفتی صاحب دیکھیں یہ اتفاق ہے ہمارے موضوع سے مطابق یہ کال آئیے جی اور کالوی اس انداز پر آئیے جی کہ شرکت ملک تھی یا شرکت عقد ٹھیک ہے دونوں کے درمیان معاملہ دائر ہے ٹھیک ہے کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے دیکھیے بظاہر تو شرکت میں ملک ہونی چاہیے سے موضوع سے ہٹ کے بھی کال تو کر سکتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے مدر کے ناطے آپ موضوع سے ہٹ کر ہم نے کون سا موضوع دیا ہے ٹھیک ہے تو موضوع نہیں ہے لیکن آپ موضوع سے ہٹ کے کال کر سکتے ہیں البتہ جو ہمارے سلسلے کا ایک فارمیٹ ہے کہ تجارتی مالی معاملہ سے متعلق ہوتی ہے تو اس سے متعلق کریں جی تو میں یاز کر رہا تھا کہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ جو کشتی ہے جی یعنی جو ایک پراپرٹی ہے ایک اثاثہ ہے اس میں ان کی شراکت ہوئی ہو اور وہ اگر بیس لاکھ کی تھی اور چار لاکھ کی انہوں نے خرید لی تو کتنا کتنا فیصد بند یہ ہو گیا پانچواں حصہ ہو گیا تو ٹوئنٹی پرسینٹ شیئر گیا کہ انہوں نے خرید لیا بظاہر تو یہ لگ رہا ہے جی اور اگر ایسا ہی تھا تو ظاہر بات ہے کشتی جب بکے گی تو وہی شیئر رہے گا لیکن معاملہ مطلب وہی شیئر مطلب چار لاکھ رہے گا یا پرسنٹیج پرسنٹیج تو وہی رہے گی نا جی جی ٹوئنٹی ملے گا 12 پرسنٹ لیکن یہاں معاملہ ایک اور بھی ہے جی وہ یہ ہے کہ یہ کشتی ظاہر بات ہے تو شوقس میں سجانے کے لیے تو لی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کشتی نے اس دوران کیا کیا کرایہ پہ چلتی رہی رہی کھڑی رہی کیا ہوا کیا نہیں ہوا کوئی بھی جب اس طرح کی جو پراپرٹی ہوتی کار ہے جی نئی گاڑی جو ہے وہ شاید بیس لاکھ کی ہو ٹھیک ہے اور پانچ سال کے بعد وہ دس لاکھ کی بھی نہیں رہتی ٹھیک ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس دوران اس نے کیا کیا ٹھیک ہے تو ان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ معاملات کیا رہے ان معاملات کا بھی حساب ضروری ہے تو سوال کا ایک حصہ میں نے پوچھ لیا نا لیکن جو بقیا جو حصے ہیں وہ اس میں تشنگی ہے ان کی تفصیل بتانا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے اچھا میں یہ یار کروں یہ جو کشتیوں کا جو معاملہ ہے نا اس میں بہت پیچیدگی ہے شریع اتوار سے خاص طور پر بہت پیچیدگی ہے یعنی ہوتا یہ ہے کہ جو کشتی کا مالک ہوتا ہے وہ ایک ٹیم کے حوالے کشتی کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور کشتی پندرہ دن جو ہے وہ پندرہ دن بیس دن مہینہ سمندر میں رہتی ہے اس دوران وہ جو ٹیم ہوتی ہے بعض کا پانچ افراد بھی ہوں گے دس افراد بھی ہوں جتنے بڑی لانچ ہوگی پندرہ بیس افراد کا مہینے کا راشن پیٹرول برف یہ سب جو ضروری لوازمات ہیں یہ بھی کشتی کا مالک انہیں مہیا کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہوتا ہے کہ جتنا مال آئے گا اس میں سے آدادہ ہوگا صحیح زیادہ تر لوگ ادادہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہو سکتا ہے کمی بیشی بھی کہیں ہوتی ہو اب یہاں فکی اعتبار سے کچھ پیچیدگیاں ہیں یعنی یہ بھی شرکت کی ایک صورت بن رہی ہے جی کہ ایک نے جو ہے وہ کشتی دی پھر جو سفر کا جو راشن تھا وہ برف, برف تھا کیونکہ مہینے کے بعد اگر لانچ آتی ہے مچھلیاں تو خراب ہو جائیں گی برف ٹھیک ٹھاک برف جو ہے وہ ساتھ جاتی ہے پھر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک جو ڈیزل یا پیٹرول جو ہے وہ ساتھ جاتا ہے مہینہ کشتی حساب نہیں چلے گی یہ شراکت کی کون سی صورت ہے پھر فقائ اکرام نے تو یہ لکھا ہے کہ سمندر کی جو مچھلیاں ہیں وہ مباح ہیں جو پکڑے گا اس کی ہو جائیں گی ٹھیک یہ الگ بات ہے کہ جال جو ہے کس کا تھا اس میں تفصیل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس میں ملکیت ایک پارٹی کی آئے گی یا تو یہ ساری ملکیت ہو جائیں گی مچھیروں کی ٹھیک ہے جنہوں نے کوشش کی یا یہ ساری ملکیت ہو جائے گی کشتی والے کی ٹھیک ہے کسی ایک کی بھی ملکیت اگر مانیں تو بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جناب جتنا بھی مال آئے گا وہ آدھا آدھا تقسیم ہوگا مال نہیں آتا تو کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا ٹھیک ہے تو اس حوالے سے پیچیدگی ہے اس معاملے کے اندر پچھلے دنوں ایک صاحب آئے تھے تو ہم نے کہا کہ آپ کے مسئلے میں پیچیدگی ہے ہمیں کچھ ٹائم دیں آپ دو چار دن سوچتے ہیں کوئی حل نکالتے ہیں ٹائم دیا ان کو باقاعدہ کہ فلاں دن آپ آ جائیں ٹھیک ہے تو انہوں نے دو دن بعد آگے کہا کہ میں نے مسئلہ کہیں اور سے پوچھ لیا ہے سب جائز ہے آپ لوگوں نے ڈرا دیا تھا مجھے ٹھیک اب وہ جس نے مسئلہ بتایا ہے خدشات تو رہتے ہیں کہ اس کے سامنے سارے صورتیں اور فکی پیچیدگیاں ٹھیک یا ایسے ہی بول دی ہاں ٹھیک ہے لال ہے مچھلی پکڑنا پڑتا گنہ ہے ٹھیک ہے یہ بول کے بول دیا تو معاملے میں نزاکت بہت زیادہ ہے مفتی آپ کی بات سے یہ سوال میں یہاں پہ رکھوں گا تاکہ جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو بھی رہنمائی مل جائے مجھے بھی مل جائے وہ یہ کہ بازو کا توتا ہے کہ ہم شرعی مسائل پوچھنا چاہتے ہیں بالخصوص کاروباری معاملات میں ہم دیکھیں تو کیونکہ مارکیٹ پریکٹس ایک جدا گانا حیثیت میں چل رہی ہوتی ہے اس کا سسٹم ہی بالکل الگ ہے اور لوگ جو کاروبار کرنے یا ملازمت کرنے جاتے ہیں وہ باقاعدہ کوئی دینی رہنمائی لے کے سر رہنمائی لے کے نہیں جاتے تو شاید اس لیے پیچیدگیاں اور بڑھ جاتی ہوں تو جو بھی ہے بہرحال اور شرعی احکام اپنی جگہ ہیں تو جب پوچھنے جاتے ہیں معلومات کرنے کے لیے جاتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ پیچیدگیاں تھی اور ہم نے ٹائم مانگا یہ ہوتا ہے اور بعض لوگ ایسے مل جاتے ہیں وہ یوں کھٹ سے کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے اس میں تو کوئی حرض نہیں ہے اب جو پوچھنے جا رہے یا جو کاروباری آدمی ہے یا جو ملازمت کر رہا اسے تو چاہیے یہی تھا کہ بس اسے اجازت مل جائے کہیں سے کوئی باریش آدمی کوئی ٹوپی والا کوئی امامے والا کوئی اسے اجازت دے دے اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو مطلب ایک مستند علماء اور مفتیان کرام ہیں جو باقی میں تحقیق کرتے ہیں جن کی مسائل پر مسائل شریعہ پہ اور مارکیٹ پریکٹس پر نظر ہوتی ہے تو ان کا ایک انداز تھوڑا تحمل والا بھی ہوتا ہے اور تھوڑا مطلب یوں کہنا چاہیے تھوڑا صبر طلب بھی ہوتا ہے اور اس کے برعکس یہ معاملہ ہے تو اس میں کیا کہیں اصل میں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں جی ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات سادہ لوہی سامنے آ جاتی ہے سادگی انسان کا سادا پن بولپن وہ سامنے آ جاتا ہے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں میرا ایک دوست بڑا اچھا دوست ہے بچپن کا دوست ہے وہ انجینئر ہے پڑھا لکھا آدمی ہے ٹھیک اس کا ہاتھ فکچر ہو گیا ٹھیک ہے اب وہ یہ کراچی جیسے شہر کو چھوڑ کے گیا ایک گاؤں دیہات کے اندر اور وہ جو کمار ہوتے ہیں اس سے ہاتھ بندوا کے آ گیا سب نے مشورہ دیا کہ بھائی کیا کر رہے ہو ڈاکٹروں سے علاج کراؤ نے کہا نہیں نہیں وہ بڑی مشہور جگہ ہے اسے ہی ہو جائے گا پتہ یہ جلا کہ ہاتھ خراب ہو گیا مطلب اس کا جو عمل تھا جو میڈیکل ٹریٹمنٹ تھی وہ اور طویل ہو گئی کے اس کو آپریشن کروانا پڑا انہیں ڈاکٹروں کے پاس آیا اور آنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے نا میڈیکل ٹریٹمنٹ دوبارہ سے چلا تو بعض اوقات یہ سادہ لوہی ہوتی ہے انسان کے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا بس وہ اپنی ایک سادگی میں جو ہے وہ نہیں دیکھتا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے بعض اوقات خواہش نفسانی ہوتی ہے <coughs> کہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ جہاں سے اس کا فائدہ ہو رہا ہے نا थीके. اس کو اختیار کرنا ہے صحیح ہو یا غلط من چاہی بات مل جائے بس یہ زیادہ بری ہے اب اس پر قابو <coughs> کیسے اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے اللہ عم, آ, اے اللہ حقائق اشیاء جو ہے وہاں پہ واضح فرما ہدایت کی دعا کی جائے درستگی کی دعا کی جائے یہ کی جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آپ کا پہلا سوال تو آیا اور اس کے زمان میں کافی ساری وہ نے رہنمائی بھی لے لی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جی میرا مفتی صاحب کی باہ میں سوال ہے کہ میں نے ایک شخص کو پچاس ہزار تجارت کے لیے دیے ہیں اور وہ مجھے ماہانہ پچیس سو روپئے دیتا ہے اگر یہ مداربت نہیں ہے تو اس کی کوئی بہتر صورت بتائیں تاکہ جائز طریقے سے نفع حاصل کیا جا سکے پچاس ہزار روپئے دیے پچیس سو روپے پچیس سو روپئے دیتا ہے فکس رقم دیتا ہے مہانا دیکھئے یہ تو مداربت نہیں ہو سکتی مداربت ہوتی ہے نفع نقصان کے بنیاد پر کتنا نکلتا ہے وہ شیئر کرنے سے جو طے شدہ نفع وہ دیا جائے گا جہاں اس طرح کی فکس ادائیگیاں کی جا رہی ہیں یہ نہ شرکت ہو سکتی ہے نہ متاثر ہو سکتی ہے اس کام کو ختم کرنا ضروری ہے ٹھیک اگلی کال دیجیے مجھے یہ سوال ارض کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص مکان خریدتا ہے یا دکان خریدتا ہے یا کرایہ پڑ لیتا ہے تو جب اس کا قبضہ ملتا ہے اور جب اس صفائی وغیرہ کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سامان جو پہلے رہتے تھے یا پہلے جو دکان چلاتے تھے ان کا وہاں پر موجود ہے اور گمان یہ کرتا ہے کہ بھئی یہ سامان جیسے کہ وہ غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ گئے ہیں اب وہ اس سامان کو اپنی مرضی سے کسی کو دے دیتا ہے اب اگر وہ جس کا سامان تھا وہ مطالبہ کرے چھ مہینے کے بعد یا ایک سال کے بعد یعنی کہ ایک مدت کے بعد وہ مطالبہ کرے کہ میرا سامان لے گیا ہو یا فلانی چیز میری رہ گئی تھی وہ مجھے واپس کر دو تو اب اس کا کیا حکم ہے اور دوسرا بات اسی سے ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی کی دکان پہ کوئی شخص کوئی سامان بھول کے چلے جائے تو اس کا کیا حکم ہے اس کا کیا کریں گے یہ دو سوال ہے اس کے بارے میں جواب ارشاد فرما دیجئے السلام علیکم یہ آپ کے واقعی دو سوال ہیں ایک سوال نہیں ہے اس لیے کہ دوسرا آپ کا سوال تھا اس کا تعلق ہے لکمے سے لکتے سے کہ گری پڑی جو چیز ہے مالک اس کا پتہ نہیں ہے اور اس کے مالک کی تلاش آپ کریں گے اس کو سنبھال کے رکھیں گے لکتا ہے جب امید ہو جائے کہ مالک کے آنے کا امکان نہیں ہے تو اس چیز کو صدقہ کر دیا جائے گا اور صدقہ کرنے کے بعد اگر مالک آ جاتا ہے تو واپس کرنا ہوگی تو لکتے کا جو معاملہ ہے اس میں تھوڑی سی زیادہ ہے اس کا بھی یہ حکم ہے کہ مالک آ جاتا ہے تو چیز واپس کرنا ہوگی لیکن جو پہلی صورت ہے اس کے تو مالک کا آپ کو پتا ہے یا دکان بھی فلاں کی تھی اور فلاں کرایہ دار اس کے اندر تھا یا تو مالک کے جو پراپرٹی کا مالک تھا اس کی ہوگی یہ چیز یا جو کرایہ دار تھا اس کی ہوگی یہ چیز مالک تو آپ کو پتا ہے تو وہاں تو بدرجہ اولا مالک تک وہ چیز پہنچانا ضروری تھی مالک اگر تقاضا کرتا ہے کہ میری چیز مجھے واپس کی جائے تو بلا شبہ واپس کی جائے گی اور واپس کیا جانا ضروری ہے ٹھیک ہے مختصر انہوں نے جو سوال کیا یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ حقائق میں مبنی کہ انہوں نے صورت بتائی ہے جو کچھ ہو چکا ہے لیکن بعضوں کا باقی میں ایسا ہوتا ہے بالخصوص کرائے کے گھر یا کرایہ کی جو دکانیں ہوتی ہیں وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں بعض تو ہوتے ہیں وہ بالکل صفائی ستھرائی کر کے بالکل جیسا لیا تھا ویسا دے کے جاتے ہیں لیکن بعض جب جاتے ہیں تو چھوٹی موٹی چیزیں چھوڑ جاتے ہیں اب اس کی بالکل بالکل ایک بالکل نچلے درجے کی اگر میں مثال دوں تو دو چار بلب چھوڑ گئے ہیں وہ گھر میں پورے لگے ہوئے کہ بالکل ہی اندھیرا ہو جائے گا ہمارے جاتے بلب تھے تو ان کی ملکیت لیکن وہ انہوں نے چھوڑ دی اور اس کا عرف بھی ہے تو اب اس میں چیز کا اعتبار ہوگا کہ چیز کس نوعیت کی یا پوچھنا ہی پڑے گا دیکھیں مجھے تو اس کی تحقیق نہیں ہے کہ بلک چھوڑ جانے کا عرف ہے یا نہیں ہے اتنا ضرور ہے کہ اس کی ملکیت تو ہے ٹھیک ہے اس کو کہا جائے کہ بھائی یہ اپنا جو چیز ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی ہے اس کا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے انفارم کر دیا جائے کہا جائے بغیر کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی مسال نہیں ہے سو پچاس کی چیز آپ رکھ لیں کوئی ایشو نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو یہ تنازع جو پیدا ہو رہا ہے سو پچاس کی چیز تو نہیں ہوگی نا ٹھیک ہے بات کا سکون ہو جائے گا نہیں جس بات پر تنازع ہو رہا ہے جی جی سو پچاس سو کی چیز تو نہیں ہوگی زیادہ کی ہوگی وہاں اب یقینی طور پر مہنگا آئٹم ہوگا اس لیے تو یہ بات ہو رہی ہے جی ٹھیک ہے جی تو آپ کے دونوں سوالات کے جواب مفتی صاحب نے ارشاد فرما دیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں جی میرا نام جاوید جیلانی ہے اور میرا رائس ایکسپورٹ سے بھی تعلق ہے اور پراپرٹی سے بھی تعلق ہے میں صرف میرے مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایز مسلم اگر ہم کوئی کام کسی سے شراکت داری کرنا چاہیں تو نون مسلم سے شراکت داری اسلام کے اندر الاؤ ہے کی اجازت ہے یا نہیں ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جس گھر میں ہم رہتے ہوں اس کو پھر ہم سیل کر رہے ہیں گھر چینج کرنا چاہیں تو یہ کسی نون مسلم کو وہ گھر بیچ سکتے ہیں جبکہ اس گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی ہم نے رکھے ہوں اور اس میں میلادیں بھی کی ہوں اس میں ساری مذہبی ایکٹیویٹیز کی ہوں نمازیں بھی پڑھی ہوں سب کچھ کیا ہو تو وہ گھر ہم کسی نان مسلم کو بیچ سکتے ہیں نہیں سکتے ٹھیک ہے پہلے جو امتیں تھیں وہ نماز مخصوص جگہوں میں پڑھا کرتی تھیں اور ہر جگہ نماز نہیں ہو سکتی تھی थे थे نبی اکرم علیہ ساطو السلام کی خصوصیت ہے کہ آپ علیہ ساطو السلام نے شاع فرمایا کہ پوری مسجد کو میرے لیے جائے نماز کار دے دیا گیا ہے جہاں بھی نماز پڑھی جائے زمین پوری زمین کو پوری زمین کو میرے لیے جائے نماز کار دے دیا گیا ہے تو یہ آپ ارساد اسلام کی خصوصیت ہے کہ جہاں زمین کے جس حصے پر بھی نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی پہلی امتیں جو تھیں وہاں ایسا نہیں تھا جس جگہ تعین کیا گیا صرف وہی نماز ہو سکتی تھی اور نماز ہو ہی نہیں سکتی تھی ٹھیک تو دیکھیں ایک مسلمان جو ہے وہ عبادت تو ہر جگہ کرتا ہے لیکن ہر جگہ عبادت گاہ نہیں ہوتی ٹھیک ایک تی عبادت گاہ ہونا اور ایک اتنا عبادت کسی جگہ پہ کرنا دونوں میں فرق ہے مسجد جو ہے اس کے احکام اور ہیں اور غیر مسجد کے احکام اور ہیں اب جیسے خواتین ہیں ان کا اعتکاف ان کے گھر میں ہوتا ہے اور یہی اس کا طریقہ ہے کہ جہاں عورتیں نماز پڑھتی ہیں جہاں ان کی جائے نماز ہے یا تو اس پورے کمرے کو اپنی اتکاف کی جگہ بنا لیں یا پھر یہ ہے کہ تھوڑی سی جگہ جہاں پڑ رہی ہیں صرف اس کو اعتکاف کی جگہ بنا لیں تو مسلمان جہاں بھی رہ رہا ہے اس کا گھر یقینی طور پر اس میں اس نے عبادات کی ہیں قرآن پڑا ہے اسکار کیے ہیں بہت سارے نیک کام اس میں کیے ہوتے ہیں لیکن وہ گھر عبادت گاہ کی حیثیت اختیار نہیں کرتا گھر ہی رہتا ہے اس کو بیچا جا سکتا ہے اور اب اگلا سوال ان کا یہ تھا بلکہ اگلے سوال کے تو جاننے سے پہلے میں اس کروں کہ اگر اس شبے کو لیا جائے تو اگر ایک مالک خود رہ رہا ہے اس گھر میں تو وہ ایک مالک بھی تو مختلف ترامیم کرتا ہے ٹھیک ہے وہ کمرے کی جگہ باتھ روم بنا لیتا ہے باتھ روم کی جگہ کمرہ بنا لیتا ہے ٹھیک थी ہے تو اگر ایسا ہوتا تو یہ ترامیم بھی جائز نہ ہوتی ٹھیک ہے تو بہرحال جس پہلو سے اور جس حوالے سے انہوں نے سوال پوچھا ہے وہ بڑا عمدہ ہے کہ ایک کا پہلو ان کے دل کے اندر ہے اور حساسیت دل کے اندر ہے اور اس حساسیت کے پیشے جنہوں نے سوال پوچھا ہے قابل تحسین بات ہے اب رہی دوسری بات وہ بڑا ہی اہم سوال ہے کہ کفار کے ساتھ لین دین ہو سکتا ہے نہیں ان کو شریک بنایا جا سکتا ہے یا نہیں کفار کی دو قسمیں کی گئی ہیں ایک وہ کفار ہیں جن کو غیر مسلم یا کافر کہا جاتا ہے ان کے ساتھ لین دین ہو سکتا ہے تجارت ہو سکتی ہے پارٹنرشپ ہو سکتی ہے کاروباری معاملات ہو سکتے ہیں ان کو ملازم رکھا جا سکتا ہے ایک مسلمان آ, کافر کے پاس نوکری کر سکتا ہے جبکہ کوئی ذلت والی نوکری نہ ہو ٹھیک ہے تو کے طور پر تم نے بات روم صاف کرنے ٹھیک ہے ایسی نہ ہو थीक थीक <تصفح> تو کفار کے ساتھ لین دین کا باب بڑا وسیع ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ مسلمان کے دل میں غیر مسلم کی محبت پیدا نہ ہو اور قلبی رشتے اور تعلق پیدا نہ ہو ٹھیک ہے قرآن مجید فقان حمید نے بڑے واضح الفاظ میں معافیجیے <تصفح> گا <تصفح> قرآن مجید سکان امید نے بڑے واضح الفاظ میں قلبی محبت اور جو قلبی الفت اور قلبی ایک ملان میلان ملان ہوتا ہے اس سے منع فرمایا ہے اور یہ دونوں چیزیں برکار رکھے جا سکتی ہیں کہ بندہ آپ سے کام سے کم تو رکھ رہا ہے لیکن جو ہے وہ اس کاروباری رشتے کو دوستی اور محبت کے رشتے میں تبدیل نہیں کر رہا بگاڑ ہمارے اسی وقت آتا ہے کہ جب یہ رشتے محبت اور دوستی میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بعض ایسا بھی ہوتا ہے بعض جگہ کہ مسلمان ان کی مذہبی رسومات تک میں شرکت کرنا شکر دیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے ہر کی لمٹ ہوتی ہے لمٹ کے اندر ہی رہنا ضروری ہے کفار کی دوسری جو قسم ہے اسے مرتد کہا جاتا ہے مرتد چونکہ باغی ہوتا ہے دیکھا جائے جس طرح ریاست ہے ریاست جو ہے اپنے جو رہنے والے ان کو تمام تر حقوق دیتی ہے اور ہر ایک کو اس کے مطابق دیتی ہے صحیح. نعرہ تو ہوتا ہے کہ بھی سب کے حقوق برابر ہیں صحیح. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں کہ بھائی یہ فلاں کی جگہ ہے بیٹھنے کی یہ فلاں کا آفس ہے یہ فلاں کا ہے ہر ایک کو اس کے حساب سے رکھا جاتا ہے رکھا جاتا ہے لیکن بہرحال ریاست سب کو کچھ نہ کچھ دے رہی ہوتی ہے صحیح. لیکن جہاں بغاوت ہوتی ہے وہاں کوئی حقوق نہیں ہوتے ٹھیک بغاوت جہاں ہوتی ہے وہاں کوئی حقوق نہیں ہوتے صحیح. تو جو مرتد ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوتا ہے صحیح یا وہ مسلمان ہوتا ہے دعوی اسلام کر رہا ہے پھر وہ کافر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو مرتد کے ساتھ علماء نے یہ بیان کیا کہ کاروباری لین دین معاملات نوکری پر رکھنا اس کے ہاں نوکری پر رہنا ایسے کوئی بھی معاملات نہیں ہو سکتے تو یوں کفر کی جو ہے وہ دو اقسام ہیں اور یہ دو اقسام ہمارے علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں ٹھیک ہے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں جی میرا مفت سے ایک سوال ہے جواب ارشاد فرما دیں کہ کیا نابالغ بچے کے مال سے ہم تجارت کر سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ جب کہ جب وہ بالغ ہو جائے اس سے اس کا مال لٹا دیا جائے شری رحمائی فرما دیں اسلام علیکم ورحمت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تجارت کر سکتے ہیں کیا مرادیں آپ نابالغ کے کیا لگتے ہیں بھائی نابالغ کا جو مار ہے اس کا ایک ولی ہوتا ہے وہ ولی اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے اور ولی نہیں ہوتا تو وسی ہوتا ہے وسی اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے تو نام بالک کے مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے میرا خیال سے کاروبار کی اجازت نہیں ہے تو یہ ولی یا وسی جو آپ نے شاد فرمایا تو اس کو گارڈین کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے اس کے مال کی حفاظت کرنے کا جو اس کو ذمہ دیا گیا ہو? نہیں کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے چلیں وجہ اس کی یہ ہے جی کہ ولی کون ہوتا ہے فقہ اسلامی میں ایک مستقل چیپٹر ہے ایک ڈیفینیشن ہے کہ فلاں رشتہ ولی ہے یہ نہ ہو تو فلاں بنے گا یہ نہ تو فلاں بنے گا یہ نہ تو فلاں بنے گا یہ نہ تو فلاں بنے گا اب ہمارے کیا ہوتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور عام طور پر عورت کوٹ میں چلی جاتی ہے اور زیادہ تر کیسز میں بچے کورٹ عورت کے ساتھ بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے باپ اس کا موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو, ملک جو ملکی قوانین ہیں اس کے اعتبار سے جو ہے وہ فیصلہ ہوا اور بچہ جو ہے وہ والدہ کی طرف والدہ کے سپرد ہو گیا ٹھیک ہے اب کاغذات میں ہو سکتا ہے والدہ اپنے آپ کو گارڈین لکھوا رہی ہو یا ہو سکتا ہے اس کا نانا جو ہے نا وہ گارڈین لکھوا رہا ہو ٹھیک ہے لیکن شریعت اعتبار سے اس کا باپ ولی ہے ٹھیک ہے اس کی موجودگی میں کوئی اور نہیں بتا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو یوں جو گارڈین کا لفظ ہے یہ بہت زیادہ عام ہے ٹھیک ہے ولی کا جو لفظ ہے یہ خاص ہے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں میں سکر سنگھ سے محمد زو شکا علی نوز کر رہا ہوں حکام تجارت کا پروگرام آپ کا دیکھ رہا ہوں مہربانی کر کے بتائے کہ شران کمیشن کا کام کیسا ہے کمیشن ہر قسم کی چہداد کی یا سبزی کی یا فروٹ کی ہر قسم کے کمیشن نے کام کرنا کہتا ہے مہربانی کر کے جواب بنائے فمائے بالکل ذوالفیکار بھائی آپ کو جواب بھی دیتے ہیں اور ایک ریکویسٹ آپ سے یہ بھی ہے مدنی التجا آپ حکام دیکھتے رہا کریں اگر دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ سوال تو ایسا ہے کہ بہت ہی عام سوال ہے اور ابھی دو تین ہفتے پہلے ہی مفت نے تفصیلی جواب دیا جی نہیں بہت خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے ایک بہت اہم سوال کیا ہے جی اب میں ان کو سمجھانے کے لیے یہ عرض کروں کہ اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے بھائی نماز کیا ہوتی ہے مجھے بتائیں ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے دیکھیں نماز کی کتنی چیزیں ہیں نماز کا رکو ہے سجدہ ہے قیام ہے تقبیر ہے نماز سے پہلے وزو بھی ہوتا ہے نماز سے پہلے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے نماز سے پہلے جو ہے وہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وقت ہے یا نہیں ہے پھر نماز پڑھتے ہوئے وہ ساری چیزیں ضروری ہیں تو جملہ تو ایک تھا کہ نماز کیا ہے ٹھیک ہے لیکن نماز کی بہت ساری قسمیں ہیں تو اسی طریقے سے کمیشن جو ہے کیا ہے یہ ایک لفظ یا ایک جملہ ضرور ہے لیکن اس کی بہت ساری قسمیں کمیشن کے اوپر ہم نے تین پروگرام یعنی تین ہفتے ہم نے گفتگو کی تھی اور اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا یا آپ کا بچہ آج کل تو نوجوان شاید ہی کوئی ایسا ہو جو نیٹ استعمال نہ کرتا ہو اس سے کہا جائے کہ آپ ذرا گوگل کریں نیٹ پہ ڈھونڈیں حکام تجارت کمیشن تو کمیشن کے مسائل سارے سامنے آ جائیں گے تو کمیشن ایک جائز طریقہ روزگار ہے دیگر طریقہ روزگار کی طرح مثال کے طور پر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ جی آ, اسلامیات کا ٹیچر بننا کیسا میں آپ سے کہوں گا کہ اسلامیات کا ٹیچر بننا بہت اچھی بات ہے لیکن اگر وہی اسلامیات کا ٹیچر جو ہے وہ آ, چھٹی کرے اور حاضری لگوا دے یہ کہا جائے گا نا کہ یہ غلطی کر رہا ہے تو کمیشن کے اس کام میں بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اب کمیشن کی ایک فیلڈ جس کا آپ نے حوالہ دیا فروٹ کی کمیشن فروٹ کے کمیشن بھی جائز طریقہ ہے لیکن خاص طور پر فروٹ کے کمیشن والے یا آڑتی جو ہیں وہ بہت سارے سے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں جس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے تو ان پر بھی ہم نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے تو دارالفطیٰ سنت کے فون نمبر ابھی اسکرین پہ چلا دیے جائیں گے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان فون نمبر پر آپ رابطہ کر کے جس فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے اس فیلڈ کے متعلق آپ سوالات پوچھ لیں تاکہ آپ کے دل میں جو اصل جو فیلڈ ہے اس سے متعلق جو سوالات ہیں وہ کلیئر ہو سکیں ان فون نمبر کا ٹائم بھی آ رہا ہے اور یہ فون نمبرز بھی ہیں یعنی آخر میں جو ہے نا دو گیارہ دو سے تین چار پانچ تک یہ نمبر ہیں ان پر آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں مجھ نے جیسے کہ حوالہ بھی دیا کہ کمیشن مارکیٹ پر سلسلے کیے تو میری یادداشت کے مطابق احکام تجارت 179 سے لے کر ایپیسوڈ نمبر 179, سیونٹی اور 182 یہ چار ایک ساتھ جو یہ کمیشن مارکیٹ پر ہیں ہماری تو یہ بھی دیکھی جا سکتی ہیں سرچنگ میں آپ کو آسانی ہو جائے گی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جی محمد اشرف اختاری ہارول آباد ضلع بہاول نگر پنجاب سے کر رہا ہوں ہمارے ہاں دیہاتوں میں یا شہروں میں بھی مساجد کے ساتھ امام صاحب کی رہائش گاہ ہوتی ہے تو کیا مسجد کے کی چندے سے امام کی رہائش گاہ جو ہے اس میں کو مرمت وغیرہ کا کام کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی میں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ رہائش گاہ کی حیثیت کیا ہے یعنی وہ پراپرٹی کس کی ہے مسجد کی پراپرٹی ہے کرائے کی جگہ ہے کیا ہے الگ ہے متصل ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا پلاٹ ہوتا ہے اس بڑے پلاٹ کے اندر جو مسالے ہیں مسجد ہوتی ہیں مسجد کی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی قائم ہوتی ہیں مثال کے طور پر وضو خانہ ہے باتھ روم ہے مسجد کا اسٹور ہے امام مؤزین کے لیے کمرے ہیں اگر اسی احاطے کے اندر ہیں تو وہ فنائی مسجد کی صورت پہ بن ہوتی ہے بعض وقت. تو اسی عاطے کے اندر اگر ہیں تو ظاہر بات ہے مسجد کی جو آمدنی ہوتی ہے جو چندہ وغیرہ آتا ہے مسجد کا چندہ خرچ ہوتا ہے جو اسٹاف ضروری اسٹاف ہے یعنی امام مہذن خادم اگر کہیں ہیں تو اس کی سیلری کے اندر یوٹیلیٹی بلس کے اندر جو مسجد کی تعمیر و توسیع ہے اس کے اندر مسجد کی تعمیر و توسیع کے ساتھ ساتھ آ, مسجد کے احاطے میں واقع جو کمرے ہیں اسٹر کا کمرہ ہو گیا وضو خانہ ہو گیا امام موزن کے کمرے یا ریشکاہیں ہوں گی ان کی تعمیر و توسیع پر بھی وہ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ جگہ کہیں اور ہے یا کرائے کی ہے تو پھر یہ معاملہ تفصیل طلب ہو جائے گا اس کی مزید تفصیل جاننا ضروری ہے ٹھیک ہے اگلے سوال دیجا. جی میرا نام نبی الرحمان ہے میں کوٹیا کے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندے کا میری وہ مجھے بول رہا ہے کہ میرا دفتری کام ہے یہ مجھے کرا کے دیں جو بھی اس کا خرچہ ہے آپ اپنے پہلے آپ اس کو دے دینا اور جو بھی ہے میں آپ کو بعد میں اس کا خرچہ بھی دے دوں گا اور جو ہے نا آپ جو کام میرا کروا رہے ہو میں آپ کو اس کے دس بیس ہزار دے دوں گا یہ کیا جائز ہے جی دفتری کام میں کوئی بندے سے ملوا دیا ہے ٹھیک ہے ایسا ہی کچھ جی تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بات بڑی عجیب سی ہے لیکن ہے یوں ہی کہ دفتری کام جو ہوتے ہیں اس میں چکر لگانا پڑتے ہیں کئی ای کئی دفعہ یعنی سیدھے طریقے سے جو کام ہوتا, اس ہوتا ہے اس میں کئی چکر لگتے ہیں اور پھر رشوت کا بھی لین دین ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سے مصروف ہے یا اس کی اپنی مطلب کیفیت یہ ہے کہ وہ خود نہیں جانا چاہتا تو وہ کسی کو ذمہ لگا دیتا ہے بعض افراد ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ دفتروں کے باہر گھوم ہوتے ہیں کہ جی آپ اپنی فائل ہمیں دے دیں ہم کام کرا دیں گے تو ان کی ایک جسے کہتے ہیں سیٹنگ بنی ہوئی ہوتی ہے اوپر تک چین بنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ آسانی کے ساتھ بھی کرا لیتے ہیں جلدی بھی کرا لیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ فائل ہے اس کو اوکے کرانا ہے تو اس میں میں جاؤں گا بلفڑ تو دس ہزار روپے بھی لگیں گے اور میں ایک ہفتے تک جو ہے نا اپنے جوتے بھی گھینچوں گا اب ان صاحب کو دے دوں گا تو لیں گے تو بارہ ہزار روپے لیکن جو یہ ایک دن میں مجھے دے دیں گے تو اس کے حوالے سے یہ پر سمجھ کے سوال سے طرح کے کاموں کی دو قسمیں ہیں مطلب آپ اگر چلے جائیں سٹیٹ بینک میں جی تو آپ کو ایک لمبی لائن نظر آئے گی جو پرائز بانڈ لینے کے لیے کھڑی ہوگی ٹھیک تو ہوتا یہ کہ دکاندار کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ خود لائن میں کھڑا ہو وہ لوگوں کو ہائر کرتا ہے وہ جاتے ہیں اور پرائز بانڈ لے آتے ہیں ان کے لیے یہ لوگ جو عام لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے ہیں ان کو صرف ونڈو پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے ٹھیک اور وہ بغیر کوئی رشوت دیے یہ کام کروا لیتے ہیں تو یہ جو کام ہے اب یہ کام پتہ نہیں قانونی ہے یا نہیں ہے नहीं لیکن اگر قانونی اور غیر قانونی کی حیثیت الگ رکھی جائے اگر ہم فکی اعتبار سے دیکھیں تو اس نے دوسرے کی سروس لی ہے ٹھیک ہے اور اس سروس کے اندر یہ بندہ رشوت ہی دے گا یہ بھی ضروری نہیں ہے متعین نہیں ہے ٹھیک ہے تو جہاں متعین نہ ہو کہ رشوت ہی دے گا تو اس طرح کی سروس لینا جائز ہے مثال کے طور پر گاڑیوں کے کاغذات بنتے ہیں تو گاڑیوں کے کاغذات بنانے میں جو گاڑی کا بروکر ہوتا ہے اسی کے ذمہ یہ کام آ جاتا ہے ٹھیک ہے کہ بھئی آپ کاغذات بھی لوگے وہ اس کا الگ پیسے بتا دیتا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ کام رشوت سے ہی ہوگا یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اگر وہ اپنی تیز رفتاری دکھانے کے لیے دو دن کے بجائے ایک دن میں کام کرنے کے لئے خود کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہوگا جس نے صرف کام کی ذمہ داری لی ہے اس پر الزام نہیں آئے گا یہ تصویر کا ایک رخ ہے ٹھیک ہے تصویر ہے کا دوسرا رخ یہ ہے مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ آپ نے گھر کا نقشہ منظور کروانے ٹھیک ہے نقشہ منظور کروانے کے لیے ضروری ہے کہ ڈیمولیشن پائے جائے پلاٹ خالی ہو ٹھیک ہے اور پھر نقشہ منظور ہوتا ہے اگر کوئی ایسی شرط ہے تو ہے ایسی شرط میرے علم نہیں اچھا مثال کے طور پر ایک گھر بنا ہوا ہے بنے ہوئے گھر کا دو مزہ نقشہ آ سکتا ہے جبکہ گراؤنڈ کا بھی نقشہ نہ ہو بن تو سکتا ہے ناممکن تو اچھا کوئی بھی ایسی شرط کو شک ہے قانونی کہ یہ شک پوری کی جائے گی ٹھیک ہے آپ وہ شک پوری نہیں کر رہے ٹھیک ہے آپ جو بروکر ٹائپ میں نے کہا کہ بن سکتا ہے تو وہ میں اسی اعتبار سے کہہ رہا ہوں قانون تو نہیں بن سکتا قانون جرم ہوگا ہاں قانون جرم ہوگا لیکن وہ بن جاتا ہے یہ میں قانون کی بات کر رہا ہوں کہ قانون کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا آپ اس کام کے خلاف جانے کے لیے بروکر آئے کرتے ہیں اور متعین ہے وہاں پر کہ رشوت دینا ہی ہوگی ٹھیک ہے اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ کام کروانا ہے میرا کچھ بھی کرنا پڑے تو اس چیز کو ہم نے جائز نہیں کہا ہے ٹھیک ہے قانونی جو تقاضے پورے کرنے ہوں گے اب یہ جو بابل مدینہ کی صورتحال ہے ٹھیک ہے نا یعنی مچھر کالونی کی جو شکل اختیار کرتے جا رہی ہے مختلف آبادیاں کیوں کرتے جا رہی ہیں یہ وجہ ہو رہی ہے وہاں قانون کو فالو نہیں کیا گیا پانی کی کمی ہو گئی قانون کو فالو نہیں کیا گیا Electrical. لوگ جو ہے لٹک کے بیٹھ گئے ہیں پوشنز بگ گئے اب سنا ہے کہ کورٹ کے آڈر آ گئے ہیں اب لوگ لٹکے ہوئے کروڑوں روپے لوگوں کے پھسے ہوئے قانون کو فالو کیا جانا ضروری ہے ٹھیک ہے ہمارے سلسلے کا دورانیہ ختم ہوا کالز <تصفح> ہیں بتایا جا رہا ہے انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ اتوار کو بابر مدینہ کراچی کے مغرب کی نماز کے وقت کے آدھے گھنٹے بعد کم و بیویش ہمارا سلسلہ پھر ہوگا دوبارہ ہوگا مفتی صاحب تشریف فرما ہوں گے انشاءاللہ آپ کے سوالات ہوں گے آپ کے جو بھی اشکالات ہیں مالی حوالے سے تجارتی حوالے سے لین دین کے حوالے سے وہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور شرعی رہنمائی لیں گے کل دوپہر کو آپ یہ سلسلہ دوپہر ایک بجے ریپیٹ دیکھ سکیں گے اور سیکنڈ ریپیٹ یہ منگل اور بدھ کے درمیانی شب رات کو تین بجے آپ یہ دیکھ سکیں گے سوشل میڈیا پہ بھی اپلوڈ ہوتا ہے مدانی چینل کے لائیو پیج پر وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے اس پہ عمل کرنے کی توفیقت فرمائے سلو الحبیب صل اللہ تعالی علامد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم